الحمد اللہ سعید المرسلیم اما بافار بسم اللہ وحمان الرحیم ولی رسول اللہ صحاب حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و یا نور اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام مننو کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ تھا اس نے اچانک بولنا بند کر دیا بالکل چپ چاپ رہنے لگا بادشاہ اور اس کے جتنے بھی درباری تھے وہ بڑے حیران تھے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا یہ بولتا کیوں نہیں ہے سب نے کوشش کی کہ بھائی کچھ بولو بھائی کچھ بولو لیکن وہ بولتا ہی نہیں تھا اس خاموشی کے باوجود شہزادے کے معاملات پر کوئی فرق نہیں آیا تھا یعنی وہ جو اس کے کھانے پینے دیگر جو معاملات تھے وہ پورے ہوتے تھے صرف خاموشی اس نے اختیار کی تھی یعنی بولنا چھوڑ دیا تھا ایک دن شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرندوں کے شکار کے لیے نکلا اب پہلے کے دور میں تو یہ تیر اور کمان سے ہی شکار کیے جاتے تھے تو کمان پہ تیر اس نے چڑھایا اور پرندے کے تلاش میں اوپر دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی پرندہ نظر آئے جس کو یہ شکار کرے اچانک ایک گھنے یعنی پتوں سے بھرے ہوئے درخت میں پتوں کے پیچھے سے ایک پرندے کی آواز آئی تو جس طرف سے آواز آئی تھی شہزادے نے اس طرف تیر چھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا اس خاموش شہزادے نے اچانک بولا اس نے بولنا شروع کر دیا اور کیا بولا کہ پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا یہ دلچسپ حکایت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادے میں نقل کی ہے پیارے پیارے مدنی منو اس طرح کے نصیحت آموز واقعات کتابوں میں ملتے ہیں اس واقعے میں اگر ہم تربیت حاصل کریں تو واقعی یہ بات تو پتا چلتی ہے کہ جو شخص خاموش ہوتا ہے نا ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اس, کے, اس کی گفتگو یعنی کیسا فرد ہے پتا کیسے چلے تو بات چیت گفتگو یہ ایک, ایک اہم معاملہ ہے ایک عمل ہے کہ انسان بولنے سے مطلب اس کا یوں سمجھنے کہ بھاؤ پتہ چلتا ہے یہ کیسا شخص ہے یہ بااخلاق ہے یا بدتمیز ہے یہ مطلب ادب کرنے والا ہے یا بے ادبی کرتا ہے جیسا کہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو شخص بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو ظاہر اس کا معاشرے میں مقام بھی نہیں ہوتا عزت بھی نہیں ہوتی اور مدرسوں میں بھی اگر آپ دیکھیں غور کریں تو آپ ان مدنی منوں کو زیادہ پڑھائی میں آ... آ... کامیاب دیکھیں گے جو سنجیدہ رہتے ہیں جو زیادہ باتیں کرتے ہیں درجے میں بیٹھے ہیں تو استاد صاحب سمجھا رہے ہیں کہ بھی باتیں کر رہے ہیں مطلب جو اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ معاملات جو ہے وہ عموماً نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے وقار کو بھی مجرو کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ ابو ماجد محمد شاہد مدنی موجود ہیں جتنے شورا ہیں تو آج ہم نے ان کو اپنے سلسلے میں بلایا ہے تاکہ ہم گفتگو کرنے کا بات چیت کرنے کا طریقہ ہم سیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی سیکھنی پڑے گی کہ اگر مطلب اپنی اس زبان کو یا اپنے اس انداز کو ہم بے لگام چھوڑیں گے جس طرح بات کریں اس طرح کرتے رہیں گے تو شاید ہمیں اس میں جو ہے وہ ندامت رسوائی اٹھانی پڑے گی اور ظاہر دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے میں رہنمائی ملتی ہے جو اچھی گفتگو کرتا ہے اچھے انداز سے رہتا ہے اس کی اچھی گفتگو اس کو مدرسے میں بھی اس کو باوقار بنائے گی پھر یہ مدنی منا جو باوقار مدرسے میں ہے تو دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ مدرسے کا مدنی منا گھر میں بھی باوقار رہے یہ مدنی منا اپنے محلے میں بھی باوقار رہے اس کی اپنی اس بلڈنگ میں اپنے محلے میں بھی عزت ہو یہ معاشرے میں اگر کہیں رشتے داروں میں جاتا ہے تو وہاں بھی باوقار ہو تو یقیناً آپ سب چاہتے ہوں گے کہ ہم عزت حاصل کریں کون کون چاہتا ہے ماشاءاللہ یہ سب چاہتے ہیں بھائی ہمارے پورے پاکستان میں شاید بھائی دیکھ لے یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم باوقار بننا چاہتے ہیں تو ظاہر بولنے سے بھی انسان کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اب آپ ہمیں یہ تربیت دیں کہ ہمیں بات چیت کس طرح کرنی کس طرح چاہیے بسم اللہ الرحمن <سلام> الحمد للہ ضبیر المدنی ماحول کی برکت سے ہمیں جہاں دیگر سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے وہاں گفتگو کے حوالے سے بھی سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں ہمارے میٹھی میٹھی آپ کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو طرح کرنی چاہیے اس کی بھی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عنہ شاد فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صاف صاف اور جدا جدا فرمایا کرتے تھے اس طرح آپ آہستہ یعنی درمیانی انداز سے گفتگو فرماتے کہ سننے والا اس کو یاد کر لیتا اللہ لہذا جب بھی ہم گفتگو کریں تو ہمیں بڑے دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنی چاہیے دوسری بات گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری بات سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ کلناسا علاقر عقول یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے مدن منع جو مدرسۃ المدنوں میں پڑھتے ہیں ان سے ان سے چھوٹے مدن منع ملتے ہوں گے تو ان سے ایسی بات کریں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے اور اگر کسی بڑے سے بات کریں تب بھی بات جو ہے سمے میں آنی چاہیے وہ اتنے مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں انگریزی کے تو فارسی کے اور مختلف زبانوں کے اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے پھر بات کرتے ہوئے مسکرانا چاہیے جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی مسکرانے کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ مسکرانے سے مسکرانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے البتہ کہا لگانا یہ وقار کو مجروح کرتا ہے یہ درست نہیں ہے اب مسکرانے اور کہکے کے اندر فرق یہ ہے تو مسکرانا یہ ہے کہ آدمی جب آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے تو اس وقت اس کے دانت ظاہر ہو جائیں اور اگر جو ہے وہ آواز بھی آتی ہے ہا ہا ہا ہا کی تو یہ کہا ہوگا تو کا درست نہیں ہے مسکرانا یہ پیارے آقا میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر جب گفتگو کریں تو اگر چھوٹے ہیں تو ان سے محبت بھرے بھرے جو ہے مشفکانہ انداز میں گفتگو ہونی چاہیے اور اگر بڑے ہیں تو ان سے با جو ہے گفتگو ہونی چاہیے ادب کے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے اگر ہم چھوٹوں سے مشفقانہ گفتگو کریں گے اور بڑوں سے با ہو کر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ چھوٹوں کے اندر بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے گی اور بڑوں کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی اور ہم دونوں کے دونوں کے یہاں جو ہے وہ معزز ہو جائیں گے مزید ہمیں جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنی چاہیے کیونکہ تو تکار یہ اچھے لوگوں کا سیوا نہیں ہے آپ چھوٹوں سے آپ کہہ کر بات کریں گے تو چھوٹوں کو بھی درس حاصل ہوگا کہ ہمیں بھی آپ کہہ کر بات کرنی ہے اور بڑوں سے آپ کہہ کر بات کریں گے تو انشاءاللہ شاء بڑا اچھا ماحول بن جائے گا تو امیر علی سنت نے جو ہمیں مدنی انامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک مدنی انعام آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنے کا بھی ہے اور مزید امیر علیہ سنت نے گفتگو کے حوالے سے بھی کہی ایک مدنی پھول مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں تو ہمارے مدنی منع مدنی انعامات کو لیں اس کو پڑھیں اور امیر علیہ سنت نے جو جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ گفتگو کرنے کا درست طریقہ بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ دوسرے جو سنتیں اور راداب ہیں وہ بھی ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے ماشاء اللہ جزاک اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ گفتگو جو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو گفتگو جس سے کرنی ہے نا اس کو بلانا ہے تو دیکھیں پیارے مدری منو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر انداز اور ہر بات سے سامنے والا پہچانا جاتا ہے اب کسی کو بلانا ہے تو کیا کریں گے او بات سن بات سن ہے یہ کہ ہمارا انداز ہے نا ادھر آ ادھر آ تو یہ یعنی یوں سمجھے کہ اس میں تو ابتدا میں ہی پتا چل گیا کہ آپ نے بھلے امامہ پہنا ہے آپ مطلب لباس بھی پہنتے ہیں جناب آپ نے تو چادر بھی پہنی ہوئی ہے اچھا آپ نے تو براؤن چادر بھی پہنی ہوئی او ہو آپ نے تو جناب کفلے مدینہ کا کارڈ بھی لگایا ہوا ہے ارے بھا بھائی انہوں نے تو کفلے مدینہ کا عینق بھی لگایا ہوا ہے اب یہ سارے تو آپ نے ظاہری طور پر سجایا لیکن جیسے ہی کسی کو بلانا تھا تو کیا اوے بات سن بات سن تو یہ عموماً یوں لگتا ہے یہ بھی مدرسے میں یوں لگتا ہے کہ بات اگر اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ آٹھ بجے سے چار بجے تک در جائے آٹھ بجے سے چار بجے تک مدرسہ آئے اب آٹھ بجے سے چار بجے تک ہاتھ باندھ کے چلنا ہے سر کو جھکا کر چلنا ہے اور جی آپ اور جیسے ہی وقت ختم ہوا مدرسے کے دروازے پر ہی پہنچے اور وہ آگے والا جو جا رہا ہے اس کو شیش شروع ہو گئے آوازیں لگنا شروع ہو گئے ابے تبے شروع ہو گیا تو پیارے پیارے مدنی منوں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو تربیت ہے یہ تربیت صرف مدرسے میں نہیں ہے کہ کاری صاحب نے آپ کو سکھایا کہ جناب آپ کو ہاتھ باندھ کے چلنا چاہیے کہ ادب سے چلنا چاہیے مدرسے میں ادب سے چل رہے لیکن بار بار تو جناب گری باندھ بھی کھل گئے آستینیں بھی چڑھ کہ چھوڑوں گا نہیں توڑ دوں گا, تو دوں گا، یہ نہیں. یعنی جو انسان کا وقار ہے جیسے میں نے ارض کیا کہ مدرسے میں بھی اور مدرسے کے باہر بھی اب جیسے ہمارے رکن شورا فرما رہے ہیں کہ جناب چھوٹوں سے مشفقانہ محبت سے بڑوں سے ادب ادب سے بات کرنی ہے ادب کرنا ہے اب چھوٹے اگر آپ کے مدرسے میں چلے آپ آٹھ سال کے کوئی سات سال کے آ یہ چھوٹے ہیں آپ ان سے مشفقانہ کر رہے ہیں جو آپ آٹھ سال کے اب آپ کے درجے میں بارہ سال والے بھی ہیں ان کا ادب کر رہے ہیں کیونکہ کاری صاحب نے کہا چھوٹوں سے مشفقانہ اور بڑوں کا ادب بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے چھوٹے بھائی بھی تو ہیں آپ کے بارہ سال کے بڑے بھائی بھی تو ہیں ان سے کیا حال ہے غور کریں کیا مطلب وہاں بھی ادب ہے یہاں آپ ارسلان بھائی ابید بھائی بلال بھائی کہہ رہے ہیں تو کیا وہاں آپ اپنے بھائی کو ہسن بھائی کہہ رہے ہیں غور کرے انس بھائی کہہ رہے ہیں سوچے غور کریں کہ آپس کی گفتگو کیا ہے کیا ہماری گھر میں بھی ایسی گفتگو ہے یا کیا ششش کر کے او اوے بات سن یہ درست نہیں ہے ایک سنتوں پر عمل کرنے والے کو ایک اخلاق کے با اخلاق مبلک کو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرے سنت نے خاموش شہزادہ کے سفا نمبر پینتیس میں تھرٹی تھری پر بڑا پیارا مدنی پھول لکھا ہے ہوٹوں سے کی آواز نکال کر کسی کو بلانا یا متوجہ کرنا اچھا انداز نہیں نام معلوم ہونے کی صورت میں مدینہ کہہ کر بھی نہیں بلکہ نام یا کنیت سے پکارے کے سنت ہے اب کسی کا نام ہے مثال انس انس رضا اب اگر آپ نے بلانا ہے تو مدینہ کہہ کر یہاں پکارنا سنت نہیں ہوگا بلکہ انس بھائی تو اس طرح بھائی تو اس طرح سے آپ نام پکاریں یا کسی کے والد کا نام شاہد ہے تو حضور اس کی کنیت جی اس کی کنیت والد صاحب کا تو ہم شاہد ہے لیکن اس کی اپنی جدا سے کنیت ہوگی ہوگی اگر وہ نہیں بناتا ہے تو ویسے سنت ہے کنیت بنانا بنانا سنت تو یہ اچھا ہے کہ کنیت آدمی کو رکھ لینی گلے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے اگر اپنے بچوں کی کنیت بھی دے دیں ان کو جی بالکل اگر جو ہے جیسے ماجد ہے تو ماجد کا جو ہے وہ شاہد ہو سکتا ہے ابو شاہد ہو سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے ملتی جلسی کنیت جب امیر اللہ سنت سے کنیت مانگی جاتی ہے تو کنیت کا مطلب یہ ہے کہ نام کا ایسا جز کہ جس کے ساتھ ابو یا ام یعنی بچی ہو تو یا عورت ہو تو وہ لفظ ام لگائیں گے جیسے یعنی ام ماجد اور اگر جو ہے وہ مرد ہوں تو وہ اپنے نام کے ساتھ ابو لگائیں گے جیسے ابو ماجد تو اس طرح اس کو کنیت کہا جاتا ہے لیکن کنیت ہے اب ابو ماجد تو لگائیں گے وہ جو شاہد بھائی کے بیٹے ہیں ماجد تو انہوں نے بنایا ابو ماجد اب ماجد کو اگر بنانی تو کیا بنائیں گے ماجد کوئی بھی بنا سکتے ہیں جی جدا سے کوئی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے ملا کر جو ہے وہ شاہد جی کہہ سکتے یہ کنیت نہیں ہے شاہد جی جی جی تو کنیت ہوتی ہے جس کا ابو یا ام مال جاتا ہے ماشاء اللہ چلے اس کے متعلق بھی اگر چاہے تو دارول سنت سے اگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ چاہے تو اس طرح سے رہنمائی لے سکتے کہ بھائی میں اپنے بچوں کی یہ کنیت رکھنا چاہتا ہوں تو کیا یہ درست ہے تو انشاءاللہ اس پر ان کو رہنمائی مل جائے گی تو خیر اگر کسی کا نام ہے تو جیسے نام لے کر شاہد بھائی ماجد بھائی یہ کہہ کر پکاریں گے پھر یہاں پر بسا اوقات الحمد للہ داسلامی ماحول میں مدینہ کہہ کر بھی پکارنے کی مطلب اس میں ہے امیر فرماتے ہیں کہ خصوصاً استنجا خانوں اور گندی جگہوں پر مدینہ کہہ کر پکارنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے کون سا مقام کہاں کیا بولنا ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور عموماً بھائی جان بھائی صاحب بڑے صاحب اور کوئی بزرگ اگر ہیں تو مطلب ان کا بھی اچھے انداز سے ان کو نام لیا جائے پھر ساتھ ہی امیر فرماتے کہ جس کو پکارا گیا وہ کیا کرے اب میں نے کہا شاہد بھائی تو شاہد بھائی جواب میں کیا کہیں گے لب بیک کیا کہیں گے लبائی کیا लبائی جواب دیں گے لب بیک اگر استاد صاحب نے کہا عبید, عبید آئیے یا آپ کو آپ کے دوست نے پکارا عبید بھائی اب عبید بھائی کیا کہیں گے لب بےگ اسی طرح آپ کے ابو نے کہا تو آپ کیا کہیں گے امی نے کہا تو کیا کہیں گے ڈبے کہیں گے امی جی جی امی میں آیا جی امی میں حاضر ہوا تو اس طرح سے جو مدنی منہ اپنا انداز اچھا کریں گے اخلاق اچھے کریں گے تو جیسے میں نے شروع میں ارض کیا کہ گفتگو سے انسان پہچانا جاتا ہے کوئی شخص خاموش ہو بالکل پتا نہیں چلے گا کہ یہ کیسا ہے لیکن جیسے ہی بولتا ہے وہ تو اس کا بھاؤ پتہ چلتا ہے اچھا گفتگو کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں سے بچنا چاہیے جب گفتگو کی جائے تو آپس میں جو چلاتا چلا کر گفتگو کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے جیسے اکثر جو ہے دوست آپ نے مثال دی کہ جیسے ہی مدرسہ کا وقت ختم ہوا تو اب شور شرابہ کی آوازیں آتی ہیں مسجد میں بھی کرتے یہ تو مدنی منع جو خاص کر مسجدوں میں جاتے ہیں اب بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ مسجد کے باہر سے بات ہو رہی تھی لیکن اب مسجد میں جیسے داخل ہو گئے اب تو حکم تبدیل ہو جائے گا آپ کو بہت سنجیدہ ہو جانا جانا چاہیے مسجد میں بات تو بات تو مسجد میں بالکل کفل مدینہ کفل مدینہ کفل مدینہ کفل مدینہ انشاء اللہ ایک چپ ایک چپ ان شاء اللہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو چل چلا کر کی جائے اور مزید بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں جیسے کہ مدرسہ المدینہ میں ترغیب دلائی جاتی ہے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ بات کرتے ہوئے اپنی شرم پر ہاتھ لگانا یا اپنے ناک پر ہاتھ لگاتے رہنا یا اپنی میل چھڑاتے رہنا اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہنا یا تھوکتے رہنا یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جو جن سے ہم بات کر رہے ہیں ان کو گھن آ سکتی ہے تو ان باتوں سے بالخصوص بچنا چاہیے تو ہاتھ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء بات کرتے ہوئے ایک سو انداز ادب والا ہو جائے گا اور مزید ہم اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی نہیں لگائیں گے جہاں نہیں لگانا چاہیے اور مزید جب بات ہم کر رہے ہوں تو ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھی بات کرتا ہے تو جب کوئی دوسرا گفتگو کر رہا ہو تو ہمیں اس کی گفتگو خاموشی سے سننی چاہیے اور اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے کا جو ہے بات کاٹنے سے دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اور کسی مسلمان بھائی کا دل دکھانا یہ تو ناجائز ہے گناہ ہے مزید بات کرتے ہوئے کہکا نہیں لگانا چاہیے کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے ہاں اگر جو ہے بار بار کہہ کے لگائیں گے اور بلند دوا سے گفتگو کریں گے تو اس سے واقعی جو ہے وہ وکار مجرو ہو جاتا ہے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی خاموش رہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بھاؤ میں ہے یا اس کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایک قول مجھے یاد آ گیا کہ کسی کا یہ قول ہے کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ جو خاموشی ہے وہ جاہل کے لیے پردہ ہے اور عالم کے لیے عالم کے لیے وقار ہے تو جو زیادہ علم نہیں رکھتا وہ خاموش رہے گا تو پردہ پڑا رہے گا کہ یہ جاہل ہے اور اگر عالم ہیں وہ خاموش رہیں گے تو ان شاء ان سے ان کا وقار بلند ہوگا اس پہ تو مدر منع بھی غور کریں کہ کئی مرتبہ آپ اب, ابو جان سے بات کر رہے ہوں گے اب ابو جان سے بات کر کے اچانک وہ کان میں انگلی ڈال رہے ناک میں انگلی ڈال رہے یا ادھر ادھر کھجا رہے تو آپ نے بارہ کسی سے سنا ہوگا سیدھے کھڑے رہو سنتے نا سیدھے کھڑے رہو وہ یہ کیوں بولتے اس لیے کہ آپ کا یہ اس طرح سے کرنا کھجانا کان میں ڈالنا یہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا سامنے والے کو تو کوئی تو آپ کو بول دیتا ہے اور کوئی پھر آپ سے بات نہیں کرتا ہے کہ یار یہ کیسی بات کرتا ہے یہ بات کرتا ہے تو اکثر تھوکتا رہتا ہے اکثر مطلب وہ ناک مطلب وہ صاف کرتا رہتا ہے اور اس کی ناک نکلی ہوئی ہوتی رہی تو یہ نہیں جب کسی سے بات کرنا ہے تو بڑی پیاری انداز سکھایا کہ ہاتھ باندھ کر اور امیر علیہ سنت تو بارہا یہ مطلب تربیت دیتے ہیں کہ نگاہیں جھکا کر نگاہیں جھکا کر آخ فاڑ, فاڑ کر ایک دوسرے کو مطلب آنکھوں میں آخیں ڈال کر بات نہیں بلکہ نگاہیں جھکا کر بلکہ یہاں تک نگران شورا کے ایک بیان میں تربیت فرمائی تھی کہ جب کھڑے کھڑے بات کریں تو اس وقت ہماری نظر بالکل یوں سمجھے کہ ایسی جگہ ہو جیسے ہم نماز میں سجدے کی حالت میں رکھتے تاکہ یہ آنکھ جھکانے کی پریکٹس پریکٹس سکھائے کہ ہم کو اس طرح سے مطلب نگاہیں نیچے رکھنے کی عادت بنانی چاہیے تو نگاہیں نیچے رکھ کر گفتگو کرنے کی عادت بھی بنانی چاہیے اور جتنا باوقار انداز ہاتھ باندھ کر اور وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بات سننے دو دوسرا جو بات کر رہا ہوں اس کی بات سنے بھی بات سنیں نہیں نہیں نہیں میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو اب میری بات تو آپ نے سنا دی نا اب دوسرے کی بھی سن لیں تو دوسرا جب تک بات کر رہا ہوں انتہائی وقار کے ساتھ سنیں تو حضور اب یہ بھی ہوتا ہے یار اب دوستیاں بھی ہوتی ہیں گفتگو بھی ہے گیدرنگس بھی ہوتی ہیں تو باوقار ایسی باتیں کرتے ہیں جو بری ہوتی ہیں اب بری باتوں سے مراد پیارے پیارے مدین منو کیا ہے آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ کی بات آپ کے کاری صاحب سن لیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات تو اچھی نہیں ہے بھائی کاری صاحب سن لیں گے بری بات ہوئی نا گالی گلوچ بات دیتے ہیں یا کوئی ماد اللہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں تو بعدوں کا فلموں کے تسکرے ڈراموں کے تسکرے اور الٹی سیدھی گندی گندی باتیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے ہمارے میٹھی میٹھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے کامیابی کیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو یعنی تمہاری زبان سے کوئی بری بات نہ نکلے جب صبح ہوتی ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے آزاد زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ متعلق ہیں تو خاموش رہنا بعض رہنا تو اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی سیدھے رہیں گے مراد یہ ہے کہ اگر ہم زبان سے کوئی غلط جملہ بول دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری بات سن رہا ہے اسے غصہ آ جائے اور وہ ہمارے اعضا کی پٹائی کر ڈالے اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اگر اچھی بات کریں گے تو سننے والا خوش ہوگا اس لیے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب انسان سکھ کرتا ہے تو اس کے آزاد جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تو اس سے متعلق ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اسی طرح آپس میں ہنسی مزاق کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہماری جو ہے وہ تربیت فرمائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو کیونکہ اس سے ہنسی ہنسی میں دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات کریں گے ٹٹھا مذاق کریں گے تو اگلے کی دل آزاری ہو جائے گی جب دل آزاری ہوگی تو دل کے اندر جو ہے وہ قدورت پیدا ہو جائے گی دشمنی پیدا ہو جائے گی تو اس طرح ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو جائیں گے جبکہ شریعت نے ہمیں آپس میں محبت بھرا سلوک کرنے کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل ملانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو ریاضہ ہنسی مذاق سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے یہ بڑا اپنے پیاری توجہ دلائیے کہ پیارے پیارے مدنو یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپس کی لڑائیاں یا ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں نا اس کی بنیاد یہی گفتگو بنتی ہے پہلے آپس میں گفتگو ہوئی آواز تیز ہو گئی گالی گلوچ ہو گئی بلکہ مجھے تو ایک بات یاد آ رہی کے بیان میں سنا تھا کہ گالی گلوچ جو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے okay. تو اب یہ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کے انداز اختیار کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے تو آپس میں گفتگو بڑے باوا انداز سے اور یہاں پر میں خاص کر ہمارے جو مدرسین ہیں جو ناظمین ہیں میں ان کو یہ ضرور ارض کروں گا کہ مدرسے کے ماحول میں بعض ایسے شرارتی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا ماحول نہیں ہوتا ہے وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں گندے گندے ڈرامے دیکھتے ہیں گندی گندی باتیں یہ مدنی منوں سے کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا نظام ہو کہ مدنی مننے اگر دیکھیں کہ یہ فلاں جو ہے اب یہ مدنی منا کیسے ہوگا جو گندی باتیں کرے گا وہ مدنی منا تو نہیں ہو سکتا نا تو اگر اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہو تو ناظم صاحب اگر توجہ دیں کہ آپ کو آ کر مدنی منا بتائیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ گندی گندی باتیں کرتا ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ مدرسے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہے میں اس کو مدنی منا نہیں کہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جو مدنی منا ہے وہ گندی گفتگو نہیں کرے گا وہ فلموں کی باتیں نہیں کرے گا وہ ڈراموں کی باتیں نہیں کرے گا تو اس میں مطلب ہمارا انداز باوقار ہونا چاہیے اور جو اس قسم کی گفتگو کرتا ہے آپ فوراً مدرس کو اور ناظم صاحب کو بتائیں اب یہاں پر جو ناظمین ہیں جو مدرسین ہیں ظاہر ہے اگر یہ ساری تربیت مدنی منع حاصل کر رہے ہیں تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس سے اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے اب اگر میں آپ سب کو سمجھاؤں کہ دیکھیں اوئے ابے تبے نہیں کرنا ہے او میں ہی باہر جا کر اوئے یا کاری صاحب ہی اگر کسی منع کو بنا او ادھر آ پانی لا وہ رجسٹر اٹھا تو اب اگر ہم مدنی منوں کو سمجھائیں کہ آپ نے آپ جناب سے بات کرنی ہے تو مدرسین کو بھی امیر علیہ نے دی تربیت فرماتے ہیں بلکہ ہر دعوت اسلامی والے کو فرماتے ہیں کہ آپ کا چاہے چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا یا بچوں کی امی بھی ہو سب سے آپ جناب سے بات کرنی ہے تو وہ مدرسین جو اوئے ابے تبے بیٹ گدا الو یہ دعوت اسلامی کا مدرس ایسے نہیں کرتا ہے دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھانے والا نازم یہ ایسا نہیں کرتا ہے اس کا انداز باوقار ہوتا ہے کیونکہ الحمد ہماری جو تحریک ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے دعوت اسلامی ہے جس کے امیر امیر اہل سنت ہے جو ہمیں با اخلاق بنانا چاہتے ہیں با کردار بنانا چاہتے ہیں تو اگر ہم مدر منوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہمیں خود بھی بااخلاق اخلاق ہونا پڑے گا ہمیں بھی بااخلاق اخلاق باتیں کرنی پڑیں گی اب مدرسین چلیں انہوں نے ترکیب بنائی لیکن آپس اگر بیٹھے ہنسی مذاق کر ظاہر اس کی بھی اجازت تھوڑی دی جائے گی اور جہاں تک گندی باتوں کا یہ وہ بات ہے تو ظاہر ہمارے مدرسوں میں نہ کسی کو اخبار پڑھنے کی اجازت ہے نہ کسی قسم کے رسائل دیکھنے کی اجازت ہے کسی طرح کا بھی وہ معاملہ جو غیر اخلاقی ہے یہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی میں کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس میں احتیاط کریں گے ہی مدنی ان بہرحال اس بات سے یہ مدنی پھول ضرور حاصل کریں کہ آپس میں بری بات نہیں ہنسی مذاق سے دل ہی دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نفرت چھپی ہوتی ہے آپ کسی کو کہو ٹھینگو ठिंगू کالے تو یہ ٹھیک ہے وہ کالا ہی ہے وہ اس کا کد ہی چھوٹا ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس سے بڑی اچھی ترکیب ہے اور یہ جناب میری بات کو नहीं نہیں لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے ہم نے سنا کہ بات ہی بات میں دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے اچھا اب جیسے میں بھی کچھ باتیں میں نے سمجھانے کے طور پر کہی تو اب مدنی منوں کو بھی استاد صاحب سمجھاتے ہیں تو اس وقت کوئی سمجھائے اب یہاں تو سارے آدھ بان کے بیٹھے ہیں تو جیسے ہمارے بڑے بھائی ہم کو سمجھاتے ہیں والدہ سمجھاتی ہیں والد صاحب سمجھاتے ہیں استاد صاحب سمجھاتے ہیں تو جب کوئی ہمیں سمجھائے تو ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو ہمیں اس کی بات بڑے ہو سے سننی چاہیے अच्छा. اور خاموش رہیں آپس میں آہستہ سے گفتگو بھی نہ کریں بے ضرورت ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں کوئی حرکت اور کوئی جمبش نہ کریں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم کوئی سمجھا رہا ہو تو کھڑے نہ ہو جائیں سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ جلد ڈبل بارہ صفحہ 170 پر واض کرتے ہوئے آداب کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی واض کر رہا ہو تو سننے والوں کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلاً کچھ بات کریں تو لہٰذا کوئی سمجھا رہا ہو یا ہم سنو تو بھرے اجتماع میں بیٹھے ہوں یا مذم کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوں تو ہمیں بڑے غور سے بات سننی چاہیے بالکل خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے اور واقعی ہاتھ باندھ کر ہی بیٹھنا چاہیے اور اصلاً کوئی بھی جنبش وغیرہ نہیں کرنی چاہیے سیدی یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے باز کے دوران اس قسم کی باتیں کرنے اور اس قسم کی حرکات کرنے سے منع فرمایا اور اسے گناہ فرمایا ہے کہ یہ گنا ہے آپ کی بات سے بالکل طور پر ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بعض اوقات مطلب وہ کہتے ہے کہ میں نہیں سمجھوں گا تو سمجھاتا ہے تو سنتا ہی نہیں ادھر ادھر دیکھتا ہے یا جب والدہ نے سمجھایا تم تو یہی کہتی رہتی ہو والد صاحب کی سنے گا نہیں آخر کار کیا ہوتا ہے پیارے پیارے مدن کو یاد رکھیے آپ کو سمجھانا چھوڑ دیں گے جی ایسا بدتمیزی بدتمیزی کرتا ہوگا اگر کوئی سے سمجھائے تو وہ الٹا اس کو جواب دیتا ہوگا شور کرتا ہوگا توجہ نہیں دیتا ہوگا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ سمجھ لیں بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ہمارا تو ایسی سادت مندی بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ اگر کوئی سمجھائے تو سن تو لینا سنے تو صحیح توجہ کے ساتھ کہ یہ اچھی بات ہی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بنے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کفل اللہ مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کا بھی دل نہیں دکھائیں گے گالی انشاءاللہ انشاءاللہ گلوچ انشاءاللہ نہیں کریں گے بیجا ہنسی مذاق بھی نہیں کریں گے اورینہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجا ہند جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب